ٹائگر ہمارے ساتھ میں ہی ہے سبار اللہ سبار اللہ حضرت پونے گیارہ بجے اور الحمد للہ میں گھر پہنچ گیا تھا الحمد للہ رب العالمی جی جی جی جی جناب بہت شکریہ حضرت ہم درخت کا آغاز کرتے ہیں اور اگر آپ کو بیک گراؤنڈ میں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہو تو یہ بالکل نارمل سی بات کی لائٹ نہیں ہے ماشاء ابتدائی طور پہ یہ بات میں کہی مطمئن رہیے گا کوئی ایسی بات نہیں انشاءاللہ بس اللہ بچے ویسی گرمی ہوتی ہے جو گھبراہٹ میں ہوتے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی کا یا رسول اللہ کا یا حبیب اللہ الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله متابعينا الصحابهيو دعاء پڑھ لیجیے اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والكرام الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا نما ما ضا يا واسع الكرم تعالى اور محترم اساتذہ بھائیوں بخاری شریف کتاب الايمان سے درس جاری ہے ٹھیک ہے جناب اج بہت مشہور اور بہت معروف حدیث انشاءاللہ ہم سنیں گے باب ہے سوال جبريل نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعه بات اس بارے میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ صلاحت وسلام نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر ایمان کے بارے میں اسلام کے بارے میں احسان کے بارے میں اور علم قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا وہ بیان صلی اللہ اور اس اس بات کا بھی بیان ہے لہو کے سرکار صلی اللہ علیہ وقت فرمایا سم اب وہ ساری باتیں جو انہوں نے پوچھی تھی وہ بتا رہی سرکار صلی میں تو یہ ارشاد فرمایا تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے کا کل دین اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو سوالات ہوئے تھے علم سات یعنی قیامت کا علم ایمان کا علم اسلام احسان یہ ساری باتیں جتنی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امین نے پوچھی تھی اور حضرت جبیل امین کو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی ان ساری باتوں کو ہمارے اور آپ کے پیارے آقاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان یا دین ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ جا جبریل علیہ السلام یو دین دینا ظالیہ کل اللہ تو حضرت امام بخاری کہتے ہیں ظالیہ کہ دین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام کو جو ان سے پوچھا گیا تھا اسے دین ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقت دی عبد القیس من المان اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عبد القیز کا وفد آیا تھا تو آپ نے بھی ایمان کے متعلق ان کو بتایا تھا اس کا بھی ذکر ہے اس کے اندر اور جناب وقول ہی تعلی اللہ تعالی کا یہ جو فرمان ہے کہ وہ میں اب غیر الاسلامی دین الفلحی اقبال ہوں اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین طلب کیا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وجلّہ کے نزدیک صرف اور صرف آ, دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے اسلام کے سوا کوئی اور دین نہیں ہے ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں <تصفح> روایت سنتے ہیں <تصفح> حد دسنا مصد حد دسنا اسماعیل ابراہیم اخبار ابوان اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم بارزن <تصفح> حضرت ابو ردی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے بار ظاہر تھے یوم ایک دن لناس لوگوں کے سامنے فطا جبریل سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے فقول عرض گزار ہوئے مل ایمان ایمان کیا ہے ایمان کی تعریف کیا ہے ایمان کسے کہتے ہیں قول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ال ایمانت مینا بال و ملائقتی بالقاہی و رسولی بلبا جی میں ایمان کی گفتگو کرنے سے پہلے یہ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ در جاری ہے اور ماشاءاللہ اللہ لگ بھگ تیس ہی بھائی موجود ہیں اور صرف اور صرف دس سماعت فرمانے والے سائیں بھائی چھ ہیں تو ماشاءاللہ ایک لسٹڈ بھائی آئے جمسم بھائی کو بھی احساس ہوا ماشاءاللہ تو برائے کرم تھوڑی سی شفقت فرمائیں توجہ فرمائیں اور آپ اگر در سماعت کر رہے ہیں تو آپ اگر در سماعت کر رہے ہیں تو اللہ کے واسطے آپ ہینڈ ریس کر دیجئے برائے کرم جاوید بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں مسافر مدینہ بھی آ ہیں بہت شکریہ تو جناب اپنی موجودگی کا احساس بھی کریں یہ بڑا اچھا ہوتا ہے دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے اور خاص طور پہ میری حوصلہ افزائی کا باعث ہے تو اگر جو جو اس لائف عید سماعت فرما رہے ہوں وہ ضرور اپنے ہینڈ ڈریس فرمائے جزاک اللہ جی تو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تھے لوگوں کے درمیان موجود تھے جی امین تشریف لائے اچھا ایمان ایمان کیا ہے سرکار نے فرمایا المان تین بل ایمان یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں اللہ پر وہ ملائیکت ہی اور اس کے ملائکہ پر وہ اب اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر بھی ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہونی ہے اللہ کی ملاقات بھی ہونی ہے یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے اور ایمان کا حصہ ہے رسول ہی اور اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لائیے وہ تو مینو بلباس اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان لائیے کال مل اسلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ یار اللہ اسلام کیا ہے کال سرکار نے اشار فرمایا السلام تعبود اللہ تشریق ابھی اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ مسئلہ اور تم نماز قائم رکھو نماز قائم کرو نماز, قائم کرو نماز, قائم کرو نماز ادا کرو اد یا زکوات اور جو زکوۃ فرض کی گئی ہے وہ ادا کرو کروسوم رمضان اور رمضان شریف کے روزے رکھو کال انہوں نے اگلا سوال کیا مل احسان احسان کیا ہے قال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت تبد اللہ کا ان کا یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو دیکھ رہے ہو اس کی زیارت کر رہے ہو فل لم تک ترا ہو ایسا نہ کر پاؤ فعل نہ تو اس بات کا ضرور یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے کال انہوں نے پوچھا متسا قیامت کب آئے گی کال سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا مل مسا بالم امین جس سے سوال کیا گیا ہے اس سے بھی معلوم ہے اور جس نے پوچھا ہے اسے بھی معلوم ہے اور لفظی ترجمہ کیجیے تو وہ یہ بنے گا کہ جس سے اس کا سوال کیا گیا ہے وہ ساحل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے یعنی تمہیں بھی معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہے اور ہمیں اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی اس کی اطلاع نہیں دینی ہے ٹھیک ہے جی اور رکا نشر آتی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا ہمیں فرما کہ میں تمہیں اس کی کچھ نشانیاں بتلائے احساد فرمائی امتہا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جب لونڈیا سے پیدا ہو ہوا روحی فل اور اونٹوں کو چاولہ رواچ فی البنیان ایک ترجمہ اس کو بھی کیا جا سکتا ہے اور جب اونٹ چرانے والے جنگلی اونٹ چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں میں فخر و تکبر کرنے لگیں گے پھر فرماتے ہیں فی خم سن لا علم <تصفح> پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا ذاتی طور پہ کوئی نہیں جانتا یہ پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے صرف ذاتی طور پہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ ذاتی طور پہ جانتا ہے لیکن ان پانچ چیزوں کی خصوصیت کے گئی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ان اللہ عندہ علم کہ بے شک اللہ تعالی کے پاس قیامت کا علم ہے ثم پھر وہ شخص جو تھے وہ چلے گئے یعنی حضرت جبریل چلے گئے فقال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے کہا کہ انہیں واپس بلائی ہے تو فلم یرو شئیئن جب وہ واپس دوڑے دھوننے کے لئے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا انہیں کچھ نظر ہی نہیں آیا فقال سرکار نے ارشاد فرمایا حاضر جبریل یہ جبریل امین تھے جاء یعلم الناس دینہم اور یہ لوگوں کو ان کا دین سکھلانے کے لئے تشریف لائک تھے قال عبو عبداللہ جعل ذالک کلہ من الیمان حضرت ابو عبداللہ یعنی خود امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جب اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں اپنا ذکر کرتے ہیں تو ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ یہ کہتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام اشیاء کو ان تمام چیزوں کو ایمان قرار دیا یعنی یہ سب ایمان کا حصہ ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور فرمایا کہنا اب ہم آگے بڑھیں گے تو اس میں بڑی خاص خاص خاص بات باتیں ہیں اللہ تعالی کی عبادت کا ذکر ہے احسان کا ذکر ہے خصوصیت کے ساتھ احسان کہہ رہے بھائی بالکل نظر آ رہا ہے کہ حسن سے نکلا ہے اور کبھی اس کی ضد ہے اور اس کا شرعی معنی یہ ہے احسان کا کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو اس کی شرائط اور آداب کے ساتھ بجا لائے جس طرح اللہ تعالیٰ اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح اس کام کو کرے اس کی تمام تر شرائط کے ساتھ تمام تر آداب کے ساتھ محاسن کے ساتھ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فی الم تک تراہ فراق اگر تم اس کو دیکھنے کی کیفیت نہ پا سکو تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے یقینا ہم میں سے ہر ایک شخص کا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ذہن میں جاگوزی ہو جائے اور ہر وقت اس یاد دہانی کا غلبہ رہے تو انسان برے کاموں کو چھوڑ دے اور جو بری صفات ہیں وہ بھی ان سے بچے گا اپنے باطن کو اپنے ظاہر کو صاف اور پاک رکھنے کی کوشش کرے گا اچھی اچھے کام کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرم برداری والے کام کرے گا اور جب وہ ایسا کرنے لگے گا محض اللہ تعالی کے خوف سے اللہ کی محبت میں تو یقیناً اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات مناقص ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی قرب اسے نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازیاں اسے ملیں گی ٹھیک ہے جناب اور یہاں جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوزیشن یہ ہو صورت حال یہ ہو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ورنہ یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے تو اس میں بندے کو مسلمان کو عبادت میں کامل اخلاص کی ترغیب دی جا رہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل پکا مخلص اخلاص جو اصل اخلاص ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اللہ کے لیے کرے جو کرے اور اس امید اور اس یقین کے ساتھ بلکہ کرے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اللہ تعالی کے رو ہے پیش نظر ہے اللہ تعالیٰ کی علم ہے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ ہے جی ٹھیک ہے جناب کیونکہ دیکھیں انسان جو ہے وہ جب نیک لوگوں کے سامنے برے کام نہیں کرتا حالانکہ نیک انسان اس کا کیا بگاڑ دے گا جواب ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر کوئی پولیس والا کھڑا ہوا ہو تو اس کے سامنے کوئی سگنل نہیں توڑتا ٹھیک ہے نا اور اسی طرح اگر مطلب اس کی بہت ساری مثالیں آپ بنا سکتے ہیں تو جس شخص کا اللہ تعالیٰ کے علم پر قدرت پر کامل یقین بھی ہوگا اور یہ یقین اس کے پیش نظر بھی ہوگا تو حقیقتاً ایسا شخص خلوت میں بھی دلوت میں بھی کسی بھی حالت میں ہو خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت کرے گا کامل طریقے سے کرے گا پھر اس روایت میں قیامت کی بات آئی تو اس میں ہم تفصیلی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جناب اس کی اشرات یعنی اس کی جو نشانیاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں سرکار کے علم پر بھی کچھ بات کریں گے انشاءاللہ اس شدید کے پیش نظر تو سرکار نے جو نشانیاں بیان فرمائی ان میں سے پہلی نشانی تھی کہ باندھی سے اس کا مالک پیدا ہوگا تو اس کا معنی بالکل واضح ہے کہ آخر زمانے میں باندیاں بکثرت ہوں گی یہاں تک کہ ایک شخص کسی باندھی کو خریدے گا اور وہ کی ماں ہوگی ٹھیک ہے نا مطلب یہ ایک माना اس کا لیا جا سکتا ہے یا اس کا ایک हो یہ ہو سکتا ہے اور اس کا دوسرا और یہ ہے اور یہ تو بڑا عام مانا ہے اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ لوگ اپنی ماؤں کی عزت نہیں کریں گے ان کا احترام نہیں کریں گے ٹھیک ہے करेंगे اور ان کے ساتھ ایسی بدسلوکی کریں گے جیسے وہ ان کی والدہ نہ ہی نہیں ہے بلکہ ان کی لانڈیاں ہیں ان کی غلام ہیں تو یہ چیز تو بہت زیادہ نظر آ رہی ہے بھائی اچھا اس کے علاوہ کہ جب سیاں کو چرانے, چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ درشری بھی پڑھیے آپ کے استاد ثانی مفتی ہارون صاحب کا فون ہے تو کچھ پڑھیے میں حاضر ہوا انشاءاللہ شاء السلام علیکم کل کی طرح ایسا ہوا اب پھر فون میں سُوائے तो आप लोग आ जाया करें जब कभी मैं माइक छोड़ा करूँ कोई भी जिम्मेदारी इस्लाई भाई से आया करें और वो गुफ्तगु किया करें इस्लाई भाइयों से ठीक है अच्छा जी सर जब तक उनका दोबारा फोन नहीं आता मैं आपके साथ हूँ तो जब सियाह ऊंटों को काले ऊंटों को चराने वाले यानी चरवाहे लम्बी लम्बी इमारतें बनायेंगे ठीक है तो इस बारे में वजहत करता हूँ आप लोग गुफ्तगु रखी जा अपनी कोई सही पड़े असलामैक्म السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ بہت حدیث جغریل کے حوالے سے ٹھیک ہے جناب تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو علامتیں بیان فرمائی دو نشانیاں اس روایت میں بیان فرمائی ہیں قیامت کی ایک تو یہ کہ جی جی جزاک اللہ اب آواز ٹھیک ہو گئی ہوگی اصل میں اب ٹھیک ہو گئی ہوگی مجھے یقین ہے جزاک اللہ تو جناب ایک بات تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ باندھی سے اس کا مالک پیدا ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ باندی اپنا ہوں گی اور شخص جو ہے وہ کسی باندھی کو تو خریدے گا اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس کی ماں ہے ठीक? اور کا دوسرا کام میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہ کہ آخری لوگ اپنی ماں کی عزت نہیں کریں گے آرام نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ ایسی بانڈی ہو غلام آواز آئی اب آ رہی ہے آواز آ رہی ہے سلام کا اللہ. کا کا اللہ. اللہ. دوسری علامت جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاعت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ سیاہ اونٹوں کو چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے ٹھیک ہے اونٹوں کو چرانے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور جناب اس سے مقصود یہ خبر دینا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا ہے کہ آخری زمانے میں حالات بدل جائیں گے اور دیہاتیوں کا شہریوں پر غلبہ ہو جائے گا اور اپنے زور اور غلبے سے وہ شہریوں کی املاک پر قابض ہو سکتے ہیں ہو جائیں گے اور اس کا مشاہدہ بالکل ہمارے جو اسلامی بھائی دبئی میں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یو اے ای کے اندر متحدہ عرب امارات کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے جو صحرائی وادیا نشین تھے جو صحرا میں رہنے والے تھے جو دیہاتی تھے جو بدو تھے انہوں نے اونچے اونچے محلات بنا لیے ہیں قیمتی کاریں سامان عیش و عرشت ان کے تصرف میں ہے اور کیا بات ہے جناب بڑی بڑی عمارتیں بنا لیے ہیں ٹھیک ہے جناب تو یہ بڑی سادہ سی علامت ہے قیامت کے آنے کی اور وہ جو ہے کہ علوم خمسہ کی تھوڑی سی بات ہوئی اس روایت میں کہ جن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے اس پر ہم مزید وضاحت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا ہے کسی کو یا نہیں دیا تو وہ پانچ چیزیں کیا ہیں پہلے سن لیجیے ایک تو یہ کہ قیامت کب آئے گی نمبر دو بارش کب ہوگی نمبر تین ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور نمبر چار بندہ کل کیا کرے گا اور نمبر پانچ کون کہاں مرے گا کس زمین پہ کس کا انتقال ہوگا ٹھیک ہے تو غیر مخلدین کا نظریہ تو یہ بالکل صاف سی بات ہے کہ وہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی شان کے آپ کو پتا ہے یہی حالت دیوبندیوں کی ہے اور ان کی تقریریں بھی اس سلسلے میں ہیں اور ان کی گفتگو بھی ہے اور ان کاموں پر بھی لکھا کہ جنہیں سرکار تعالیٰ علیہ وسلم کو علم نہیں معذی ہم یہ کہہ رہے ہیں اور اس کی اور بھی مدد کرتے ہیں ان شاء اللہ ہم ضرور تفریح کام کریں گے انشاءاللہ شاء دن جس دن ہم یہاں لائٹ آ رہی ہوگی ان شاء اللہ تو میں جانا مطلب نہیں چاہوں گا ٹھیک ہے جی اب ہم اگلی روایت کر پاتے ہیں بات ہے آپ اس میں سلام رکھے آواز رکھے آواز بریک ہو رہی ہے اللہ کیوں السلام علیکم اللہ اللہ میرے کاریہ بھائی میرا ہرگیز کوئی قصور نہیں میں بڑا عزیز بندہ ہوں آواز بریک کیوں ہو رہی ہے بھائی آواز کیوں ہو رہی ہے بریک اللہ اور اب ٹھیک ہو ہوگئی جزاک اللہ چلے بڑی مہربانی آپ کی تو ہم انشاءاللہ اس سے ڈیٹیل گفتگو کریں گے اور بس ایک آج سن لیجیے عالم الغیب فلا علی فلاح یوزیبی الا اللہ منیر میں رسول اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاید فرمائے کہ وما ہوا علی بدنین. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غیر بتانے میں وکیل نہیں ہے اگلا بات سن لیجیے اللہ اکبر حد ابراہیم ابن حدثنا ابراہیم ابن اخبر یہ ہرقل والی روایت تو آپ کو یاد ہے نا بھیا یہ تو بڑی ڈیٹیل میں ہم نے گفتگو کی تھی ماشاءاللہ اور بہت ساری باتوں کی الحمد اللہ تو عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ مجھے بتایا حضرت ابو سفیان نے ہرقل نے مجھ سے, ان سے پوچھا تھا کہ مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں حل یزید وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ام تو, انہم تو تم نے کہا سوری فضا انہم یزیدون تو تم نے گمان کیا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا تم نے کہا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں تو یہ فرماتے کہ اسی طرح ایمان کی حالت ہے حی <يَثِمَّا> <coughs> حالت ایمان کی ہے کہ ایمان یہاں تک پورا ہو جائے یعنی ایمان بھی زیادہ ہوتا رہتا ہے ایمان بڑھتا رہتا ہے وسا ال چکا ہے اور میں نے اے... تم سے سوال کیا تھا کہ کیا کوئی شخص دین میں داخل ہونے کے بعد اس کو ناپسند کر کے اس سے پلٹ جاتا ہے سخت ہی بادن ہی فضام اللہ تمہارا گمان یہ تھا کہ نہیں وہ کزالی کل ایمان ہے القلوبا لاسخت تو یہ ہیرکل والی بات ہے جب ہرکل نے پوری تقریر کی تھی اور ان کے ایک ایک سوال کو اور ان کے جواب کو دورانے کے بعد یہ کہا تھا کہ جی ایمان کی یہی حالت ہوتی ہے ایمان کو کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا ایمان بڑھتا ہے اور ایمان سے کوئی ناراض نہیں ہوتا جسے ایمان کی بشاشت مل جائے وہ ماشاء اللہ تو یہ اس میں بھی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے ایمان بڑھتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اگلا باب ہے بابو فگلی منتین فضیلت ہے جناب اس باب میں اس شخص کی جو اپنے دین کو بچانے کے لیے مشتبہ چیزوں سے بری ہوا مشتبہ چیزوں سے دور ہوا جو شبے والی چیزیں اس نے صرف اور صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے انہیں چھوڑ دیا تو یہ روایت ہے حد ابویم حدر صلی اللہ علیہ البین البیناس یہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے و بینا مشبہات اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں لا عالم ہوا کثیر جنہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے فمانت تو جو چیزوں سے بچا اس طبق والدین تو اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا وما وقع شبہات اور جو شبہات میں پڑ گیا کرا اس کی مثال اس راڑی جیسی ہے چرواہے جیسی ہے یار کہ جو چراگاہ کے گرد اپنے مویشی چرا کا ہے ٹھیک ہے یو تو قریب ہے کہ اس کے مویشی چرا میں داخل ہو جائیں اللہ خبردار وکل ملک ان سمن ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چرا ہوتی ہے یعنی ایک مخصوص ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیتا نو گو ایریا ہوتا ہے ہر بادشاہ کا جس میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو جو عوام کے لیے کھلی بھی نہیں ہوتی جو جگہ الاؤ اناری سرکار فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ کہ اس, زم... اس زمین میں اللہ تعالیٰ کی مخصوص چراغاہ اس کے حرام کیے ہوئے کام ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کی اجازت نہیں دی وہ اس کے حرام کیے ہوئے کام ہے اللہ و انفل جسدی مد وطن بے شک خبردار جسم میں ایک لوٹڑا ایسا ہے سلحل جسد کلو جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے وہ ایزا فصدت اور جب وہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے فسد ال جسد سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اللہ وحی الکلب خبردار ہو جاؤ وہ دل ہے تو دل ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے دل خراب تو سب خراب ٹھیک ہے جناب مانا بڑا واضح ہے واضح ہے مشہور روایت ہے بے شک اللہ تعالی نے سب کچھ بیان فرما دیا کیا حلال ہے کیا حرام اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالی نے کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا وہ مسلمانوں کے لیے جائز ہیں لیکن جو شبے والی چیزیں ہیں جو حرام سے قریب ترین ہیں لوگوں کو ان سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا کہ ان سے بھی بچیں اور جو متشبے چیزوں سے مشتبہ چیزوں سے بچے گا تو وہ یقیناً اپنے دین کو بھی بچانے والا ہوگا اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنے والا ہوگا ٹھیک ہے تب چیزیں کون سی ہوتی ہیں تو میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں بھی عرض کرتا ہوں جیسے کسی رشوت خور کے گھر کا کھانا اب ظاہر ہے وہ رشوت خور جو ہے وہ حلال بھی کماتا ہے اور حرام بھی کھاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس کا مال ہے مشتبہ اس کے مال میں حلال و حرام دونوں طرح کا مال پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کی تنخواہ کی آمدنی سے پکا ہوا مال ہے تو بالکل جائز ہے اور اگر اس کی رشوت کی آمدنی سے پکا ہے تو پکا حرام ہے ٹھیک ہے تو ایسے کھانے سے بچنا بہتر ہے بچنا چاہیے اس کھانے پر حرام کا حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ کنفرم نہ ہو لیکن بہرحال اس کھانے سے بچنا چاہیے جو بچے گا وہ فائدے میں رہے گا اسی طرح خور کا معاملہ ہے کہ جو سوت بھی لیتا ہے اور ویسے بھی کاروبار بھی کرتا ہے تو اس کے مال سے بھی بچنا چاہیے اچھا اور اس کے علاوہ ایسی چیز بھی کہ جس کی حلت اور حرمت میں علماء کا اختلاف ہو تو اس کی مثال ہے مچھلی کے علاوہ جو دوسرے دریائی اور سمندری جانور ہیں وہ اس میں اختلاف علماء کا تو آئمہ اصطلاثہ کے نزدیک تو سمندر کے سارے جانور جائز ہیں اور امام اعظم کے نزدیک مچھلی کے علاوہ سب حرام ہیں تو جناب اس کے اندر بھی اور ہمیں تو خیر بچنا فرض ہے لیکن جو دوسرے ہیں انہیں بھی بچنا چاہیے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح اس روایت میں آپ نے لفظ سنا قلب اور اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت بھی فرمائی تو اب یہاں پر ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے کہ عقل جو ہے وہ دل میں ہے یا دماغ میں ہے مطلب بندہ کہاں سے سوچتا ہے دل سے سوچتا ہے دماغ سے سوچتا ہے تو امام اعظم کے نزدیک عقل کا محل جو ہے وہ دماغ ہے کیونکہ آپ اس کی مثال بھی دیے بڑی واضح سی بات ہے کہ دماغ پہ چوٹ لگتی ہے تو عقل متاثر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر دل میں مرض ہو جائے تو عقل کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں آتا ٹھیک ہے نا اگر کسی کو دل کا مرض ہو تو اس کی عقل میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ارمام شاف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جی بندہ دل سے سوچتا ہے ان کی دلیل ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے لہم قلوب یا عقلون قل... کہ ان کے دل ایسے ہیں جن سے وہ تعکل کرتے ہیں جن سے وہ سوچتے ہیں جن سے غور و فکر کرتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ اطلاق مجازی ہے یہاں ذکر قلب کا ہے اور اس سے مراد دماغ ہے ٹھیک ہے جناب یہ ہوئی بات ہم اس پہ گفتگو کرنا چاہیں گے تو ضرور کریں گے لیکن اس وقت کے جواب چاہیں گے کہ عقل کسے کہتے ہیں عقل کا محل کیا ہے بہت لمبی چوڑی طرح سے میں نے مختصر ایک بات کہی بس اضرائے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی تشہیر آسان کے لیے آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جی جناب باب ادا مسیمن المان خمس کا ادا کرنا بھی ایمان میں سے ہے زکوۃ کا ذکر ہوا تو اب خمس کا ذکر ہو رہا ہے خمس پانچواں حصہ کہلاتا ہے اور خمس کا مانا یہ ہے کہ کفار کے خلاف جہاد کرنے سے فتح کے بعد جو مال جو مال رنیمت حاصل ہو اس کے چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے اور پانچواں حصہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے گا اور اب چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر کرم فرما نہیں ہے مطلب ظاہری طور پر جسمانی طور پر آپ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو اس مال کو اب اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو مسلمانوں کے بیت المال میں بھیج دیا جائے گا اور یہ مسلمان پر ہیں اور ضروریات ہیں جو بھی قوم کی اور جنرل ایشوز جو ہیں ملک و قوم کے سلطنت کے اس پہ ان کو اب خرچ کیا جائے گا انہوں نے پھر آیت مبارکہ یہاں پہ ذکر فرمائی غنیم تن رسول ولید القربہ یاد رکھو عالمو انما غنمتم من شيء تم غنیمت میں جو بھی مال حاصل کرو فانا لله خمسه تو اس کا جو پانچواں حصہ ہے وہ اللہ کا ہے اول اور سرکار کا ہے رسول کا ہے اولی ذوال قربا اور قرابت داروں کا ہے اور یتاما کا ہے مسکینوں کا ہے اور مسافروں کا ہے ٹھیک ہے جناب اب ائیے روایت کی طرف حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبہ ان ابي جمره <تصفيق> یہ کہتے ہیں کہ ابو جبرا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ انہما کے ساتھ بیٹھتا تھا کنتو اکڑ عباس وہ مجھے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے تھے فقول تم میرے ساتھ قیام کرو عقیم آئندی حتہ کہ میں تمہیں اپنے مال میں سے کچھ حصہ دوں تو میں یہ بتاتے ہیں کہ فَأَقَمْتُمْ عَاهُ شَهْرَيْن میں نے قیام کیا ان کے ساتھ میں رکھا رہا ان کے پاس دو مہینے تک سممہ قول انہوں نے پھر کہا کہ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ وَلْهِ سَلَّمْ کہ جب عبدالقائس کا وفد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من القوم کون لوگ ہیں او من الوف کون سا وفد آیا ہے کال تو انہوں نے ایس کی ربی قال مرحبا بالقوم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قوم کو خوش آمدید سبحان اللہ قوم کو خوش آمدید قوم کو خوش آمدید اچھا جی تو برحم بال قوم او بل وقت غیر خزاع والا ندامہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس قوم کو یا اس وقت کو خوش آمدید اور تم لوگ نہ شرمندہ ہوگے نہ نادم ہوگے غیر خزایا یعنی نہ تو تمہیں کوئی خزین اٹھانا پڑے گا اور نہ ہی کوئی ندامت اٹھانی پڑے گی ٹھیک ہے جی خزین شرمندگی کو کہتے ہیں انہوں نے کہا یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اننا اللہ میں ہی آ سکتے ہیں و نا و کا حیو من کفار ہمارے اور آپ کے درمیان کفار کا قبیلہ مدر ہے فبوری نخبیر بھی مورا ان آپ ہمیں کوئی فیصلہ کن حکم بتائیں جس کی خبر ہم اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگوں کو دیں یعنی جو لوگ ہمارے گھروں میں رہتے ہیں جو یا نہیں آ پا رہے ہیں, ہم انہیں بتائیں کوئی حکم ہمیں ارشاد فرمائے جن کی تعلیمات کچھ ارشاد فرمائے <coughs> وہ دخول بھی جنت اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ جنت میں چلے ہیں ان چیزوں پر عمل کر کے جو آپ سے سیکھیں جو آپ سے سنیں اس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں ایسا کل بتا دیں تو وسا عل ہوں انل اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروبات کے برتنوں کے بارے میں بھی سوال کیا صلی اللہ علیہ نے چار کے برتنوں میں پینے کی اجازت دی برتنوں سے منع فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہیں دی انہیں علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا بال ایمان بال ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا انہیں اور فرمایا اتدرون مل ایمان اب اللہ اللہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے تمہیں معلوم ہے ٹھیک ہے کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے ارض کیا ایک منٹ آپ لوگ ہولڈ کیجئے گا پلیز میں ایک منٹ آتا ہوں آپ معذرت چاہوں گا آپ سے کوئی فرق والا بسم اللہ الرحمن وسلات السلام علیکم رسول اللہ جی پیار میں حاضر ہو گیا ہوں میں کیا بتاؤں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا اچھا جی نہیں نہیں اچھی بات نہیں جزاک اللہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مل ایمان الب اللہ ایک اللہ پر ایمان لانا کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے کالو اللہ رسول اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ شہادت گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مان لینا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لے بلکہ اللہ تعالی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانے کو بھی مانے صرف اسی پر بس نہیں وہ اقام الفلا سرکار فرماتے ہیں کہ نماز بھی قائم رکھیں ایتا اسکات زکات بھی ادا کریں و سیام و رمضان اور رمضان شریف کے روزے بھی رکھیں و من الخمس اور یہ بھی کہ تم غنیمت میں سے پانچواں حصہ دو ٹھیک ہے جی یہ بات سرکار نے نکیر و المزفر ٹھیک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چار قسم کے برتنوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا نمبر ایک ہنسم ہنتم کہتے ہیں جناب سب رنگ کے گڑھے کو گھڑا جو سب رنگ کا گھڑا ہوتا ہے اس سے منع فرمایا कहते हैं کھوکھلے کدو شریف کو کھوکھلا کدو ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ پہلے ایک برتن بنا لیا جاتا تھا جس میں یہ لوگ شراب پیتے تھے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہنتم میں بھی شراب پیتے اس لیے نصیر سے بھی منع کیا نصیر کہتے ہیں کھوکھلی لکڑی کو لکڑی کو کھوکھلا کر کے اس کے اندر بیچ مذفت کہتے ہیں تارکول ملا ہوا برتن بلیک قسم کا برتن ہوتا ہے جسے آج کل جو ہے وہ یہ لوگ فقیر ٹائپ کے لوگ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں مطلب کشکول ٹائپ کا جو ہوتا ہے نا تارکول کا بنا ہوا ٹھیک ہے تو وروبا مقال المقیر اور راوی کو اس میں تھوڑا سا شک ہے کہ شاید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مقیر لفظ استعمال فرمایا ہو ٹھیک ہے تو فرماتے ہیں وقول سرکار فرماتے ہیں ایک فضو ہننا اخبرو بہننا انہیں یاد رکھو اور جو تمہارے پیچھے لوگ رہ گئے انہیں یہ بات بتا دینا ٹھیک ہے جناب اب آپ نے آپ لوگ توجہ نا سرکار صلی تعالیٰ نے حکم تو چار چیزوں کا دیا آپ نے شروع میں جو آیا لفظ روایت میں سرکار نے حکم دیا وہ نہا ہوں اربائن اور چار چیزوں سے روکا تو روکنے والی چیزیں تو گنتی میں چار ہی لیکن چار نہیں کتنی ہے بھائی وہ آپ نے غور نہیں کیا وہ پانچ ہیں دیکھیں نمبر ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اللہ کو ایک ماننا ہے اور مجھے اللہ کا رسول ماننا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنی ہے زکوۃ دینی ہے رمضان کے روزے رکھنے ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے جی تو پہلی چیز ہوئی کلمہ شہادت ایک نماز دو زکوت تین رمضان کے روزے چار اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ یہ پانچ تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ جن چار چیزوں کا حکم دیا گیا تھا ان میں سے ایک چیز ایمان ہے اور اس کے بعد جن چیزوں کا ذکر ہے وہ ایمان لانے کی تفسیر ہے ٹھیک ہے جناب اور بقیہ تین چیزوں کا ذکر رابی بھول گئے ہیں ایک تو یہ جواب ہے اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ نماز زکوٰۃ روزہ اور خمس ان چار چیزوں کا حکم دینا مقصود تھا کیونکہ سرکار صلی تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اور اللہ تعالی کی وادانیت کو ماننا یہ تو وہ پہلے ہی مانتے تھے اور ان کا ذکر بطور تبرک ہے یعنی شہادت کا ذکر اور کلمہ شہادت کا ذکر یہ بطور تبرک ہے باقی حکم جو سرکار نے انہیں دیا وہ چار چیزوں ہی کا دیا ہے ٹھیک ہے جناب اچھا جی اور ایک اور چیز اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے بالکل شروع میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو ارض کیا تھا کہ ابو جمرہ سے حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا کہ تم میرے پاس یہاں قیام کرو ٹھہرو میں تمہیں اپنے مال میں سے کچھ دوں گا تو ہمیں روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ابو جمرہ کا اصل میں کام یہ تھا کہ وہ سائلین کے جو سوال کرنے والے لوگ آتے تھے بارگاہ ابن عباس میں ان کے عجمی زبان کے سوالات کا ترجمہ کر کے حضرت ابن عباس کو عربی میں سناتے تھے ان کا کام یہ تھا اور پھر ان کے جوابات کا عجمی میں ترجمہ کر کے سائلین کو سناتے تھے تو حضرت ابن عباس ودی اللہ تعالی عنہما نے ان کی اس خدمت کا ان کو معاوضہ دیا اور آپ کا معمول تھا کہ آپ انہیں معاوضہ دیا کرتے تھے اس خدمت کا ترجمہ وہ ٹرانسلیٹر تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دینی خدمات کا معاوضہ لینے میں بہرحال کوئی حرض نہیں ہے ضرورت اور یہ صحابہ میں بھی رائس تھا اور معمول تھا لیکن یہ ضرورت اسی حد تک رہے گی جتنی کہ علماء نے دلائل شرعیہ میں غور کر کے بیان فرمائی ہے ٹھیک ہے جناب اگلا باب سنتے ہیں ان شاء اللہ باب اما جا بنیا بارے میں دار و مدار نیت پر ہے اور جو جس نے نیت کی ہے اس کو وہی ملے گا حسبہ بھی نیت کے معنی میں ہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور بلی کل مانا مانوا اور ہر بندے کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی اس کے اوپر ہم بہت ڈیٹیل گفتگو کر چکے ہیں پہلی حدیث کے ساتھ اب بات سنتے ہیں امام بخاری فرماتے پر دخلا فی ایمان بلغو وسلاد و زکاط و لحج و اقول تعالی کل کل یا امن اللہ بیان کرتے ہیں مام بخاری کے اس باب میں ایمان وضو نماز زکوٰۃ حج اور روزہ اور آکام یعنی دیگر عبادات جو معاملات دیگر اسلام کے وہ سب داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ کل آپ ارشاد فرما کل کلو علی شاکل ہر شخص اپنی سرشت کے موافق عمل کرتا ہے ٹھیک ہے الا نیت ہی الا نیت ہی شاکیلتی ہی کا مطلب الا نیتی یعنی جس کی جیسی نیت ہوتی ہے وہ ویسی عمل کرتا ہے ٹھیک ہے یا آگے بیان فرماتے ہیں نفقت الرزی اور یا صدقہ کہ جو شخص اپنی بیوی کو ثواب کی نیت سے خرچ دے گا جیب خرچ دے گا وہ بھی صدقہ ہے یعنی اگر اپنے گھر والوں کی بھی کوئی خدمت کرتا ہے گھر والوں کو بھی پیسے دیتا ہے اچھی نیت سے تو اسے بھی ثواب ملے گا صدقے کا थीके? اور قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اشاد فرمایا ولیکن جہاد و نیت لیکن جہاد اور نیت ہے حدثنا ابن ہوں اس کی کال اخبران کال اخبرانہ مالکن ان يحیبن سعید ان محمد ابن ابراہیم ان القامہ بن وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال العمال البنیہ ولیک المروا اعمال ام نیتوں کے ساتھ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے ریت کی بہت مشہور روایتیں کئی بار سن چکے ہیں پمن کانت ہجرت ہہ اللہ و رسول ہی جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو ہجرت و رسول تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف امن کانت ہجرت ہری دنیا اور جس کی ہجرت جوسی بہا Uh, جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی کہ اسے حاصل کرے ابھی مراعاتی یا تجوجہ یا کسی عورت کی طرف ہوگی کہ اسے شادی کرے وہ ہجرت ہو علامہ حاجور تو اس کی ہجرت اسی جانب میں جس طرف وہ ہجرت کر کے جائے تو اس نے سمجھانا مقصود یہی ہے کہ اخلاص پیدا کیا جائے جو بھی نیک کام کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے ورنہ اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا عمل کا دارو مدار بہرحال عمل کی قبولیت کا دارو مدار نیت پر ہے نیت ٹھیک ہے تو ہی عمل مقبول ہوگا ٹھیک ہے جناب مشہور روایت ہے اس کی تخریج اس کی تفصیل اس کی شرح ہم گفتگو کر چکے ہیں اس پر بات ہو چکی ہے ڈیٹیل آواز نہیں آ رہی ہے آواز صحیح نہیں آ رہی نا سارے شور ہو گیا نا شروع لائٹ آ گئی شور شروع ہو گیا جی لائٹ آ گئی میرے کو اب تار نکالنا پڑا ہے پتا آپ کے لیے صرف صرف آپ اتنا بجے ان کے لیے اور اب بتائیے میں کیا کروں اب یہ ادھر جو نا رہ گئے ہیں کل پندرہ پرسنٹ ریمیننگ ہے ٹھیک ہے نا تو اب شور نہیں ہے ہاں میں نے تار نکال دیا نا فراج سے تو خیر میں آپ کو پانچ دس منٹ پھر پڑھاتا ہوں مزید پھر میں پانچ سات منٹ کے لیے اوے ہو جاؤں گا اوے سے مراد یعنی آپ لوگوں کو مائک دے دوں گا اور آپ کی صرف سنوں گا تو اس دوران آپ سوال وغیرہ نوٹ کرا دیجیے گا یہ اتنے کچھ چارج ہو جائے گا ان شاء اللہ پھر جب ہم دوبارہ آئیں گے آپ کے پاس میں مانگ لوں گا تو میں دوبارہ سے وہ تار نکال دوں گا ان شاء اللہ اور پھر ہماری گفتگو بغیر شور کے جاری ہو جائے گی ٹھیک ہے جناب ہاں پندرہ منٹ بہت ہے بالکل میں نے یہ سوچا ہے تو بالکل انشاء پڑھتے ہیں جناب ٹیکس میں کیا لکھا ہے میں نے بھی دو اللہ اکبر اچھا سوال ہے دیکھیں نیت پوری ہونا یہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے نیت پوری ہوگی یا نہیں ویسا ہوگا یا نہیں یہاں سمجھانا یہ تھا کہ جو بھی کام کیا جائے اچھی نیت سے کیا جائے تو آپ دو شادی اچھی نیت سے انشاءاللہ کرنے کی نیت کریں گے تو آپ کو ثواب ضرور مل جائے گا مثلا آپ یہ سوچیں کہ بہت ساری اسلامی بہنیں ہماری مسلمان بہنیں جو ہیں وہ اس دنیا میں جو ہے وہ حالات کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ تکلیف کا شکار ہیں اور اپنے گھروں پہ بیٹھی نہیں ہے تو اگر اس نیت سے آپ یہ بات سوچتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ اور باقی ہونا نہ ہونا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے اور آپ کی کوششوں پر منحصر ہے ان جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے اور دعا میں حد کیجئے گا جزاک اللہ بہت شکریہ امید آپ سمجھ گئے ہوں گے تو جناب ہاتھ کا ہاتھ رکھ کے کچھ نہیں ہوگا جی جی میرے کو ڈانٹ پڑ گئی ہے جزاک اللہ تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم ہندوستانی اور پاکستانی مسلمان جو ہیں وہ بڑے سیدھے ہیں بےچارے تو عربی مسلمانوں کی تو بات الگ ہے نا آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ اللہ ما تو میں نے خود سنا ہے کہ وہ ان کی بیگمات جو ہیں وہ خود ماشاءاللہ رشتہ لے کے جاتی ہیں اور خود تلاش کرتی ہیں اپنے شوہر کے لیے ہر گھر کا یہی حال ہے اللہ وقت. جزاک اللہ تو خیر عظرائے گفتگو تھی. میں یہ باپ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اس باپ کی صرف دو روایتیں رہ گئی ہیں حدثنا حجاج حد قال حدثنا شعبہ قال اخبر عادی جبن صابدین قال سمیت عبدالزیز ان ابی مسعود علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سرکار فرماتے ہیں اذا انفق الرجل على اہلہی جب کوئی شخص سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے صدقہ ہے سبحان اللہ تو اپنی عادت بنا لیجئے نیت کر لیجئے کہ جب گھر والوں پر بھی تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کی نیت کریں تو آپ کو ثواب ملے گا بھائی سب گا ٹھیک ہے اور صرف یہی ایک روایت نہیں ہے بہت ساری روایتیں اس طرح سے میں آپ کو ایک بہت پیاری روایت سناتا ہوں ماشاء دل ٹھنڈا ہو جائے گا اگلی روایت ہے وضاحت بھی کرتا ہوں ان سرکار نے فرمایا تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں عظر ملے گا یہاں تک کے مات علوفی فمیم راتی کا تم جو اپنی بیگم کے منہ میں لقمہ رکھو گے تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا چل جو ہے وہ عزرا محبت اپنی بیوی بی کو لقمہ کھلا دیتا ہے تو یہ سنت سے ثابت ہے یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرف جو ہے وہ تحسین فرمائی ہے تو بالکل باہم محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہر گھر میں محبت ہو میاں بیوی میں محبت ہو ماں باپ میں محبت ہو اولاد اور ماں باپ میں محبت ہو بہن بھائیوں میں محبت ہو اللہ سب میں محبت قائم رکھے اور جہاں نہیں ہے ہمیں پیدا فرما دے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاء اللہ دین تو بڑا پیارا ہے اور ہم اس پہ کل بھی گفتگو کر چکے کہ ماشاء اللہ تو آپ آب ابھی میں آپ کو مائک دوں گا ساری مشکلات بتائیے گا اور پھر میں جو ہے وہ آ, سر پر کفن باندھ کے آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا انشاءاللہ تو آ, سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمد رب العالمین تو اس طرح کی اور بہت ساری روایتیں ہیں بخاری شریف کی ایک روایت سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ نیک چیز سلوک کرے ٹھیک ہے تو خرچ کرنا یہی ایمان گھر والوں اپنے تعلق والوں رشتے داروں کو ان سے اس نے کی کیجیے محبت کیجیے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیے جزاک اللہ اب میں چارجنگ پہ لگا رہا ہوں اتنے آپ لوگ تشریف لائیں گے اور سوالات وغیرہ کا سلسلہ کیجیے کچھ گفتگو کیجیے چارج ہو جائے گا پھر میں نکال دوں گا ان شاء اللہ آئیے السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ معذرت <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> سب سے پہلے دباش و پہلے سنت و جماعت میں تشریف لانے والے تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید جزاک اللہ خیرہ و اخسن الجزا جزاک اللہ حفیظ دارین امین بجا صلاۃ و تسلیم تمام ہی بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے روزانہ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کو ساڑھے آٹھ بجے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہارون قاضی صاحب تشریف لاتے ہیں درس قرآن دیتے ہیں اور رات کو ساڑھے گیارہ بجے تک پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کو ساڑھے گیارہ بجے تک مفتی ہارون صاحب تشریف فرما رہتے ہیں اور اس کے بعد پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کو بارہ بجے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم قادری صاحب تشریف جاتے ہیں درس سے صحیح بخاری ہوتا ہے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں تمام بھائیوں بہنوں سے درخواست ہے خود نہ صرف یہ کہ خود تشریف لایا کریں بلکہ دوسرے بھائیوں اور بہنوں, بہنوں کو بھی اس کی دعوت دیا کریں اور ایک خصوصی میرے کو ریکویسٹ کرنی ہے اسلامی بہنوں کے حوالے سے اسلامی بہنوں کی یہاں پر مدرسہ وغیرہ اور کچھ کلاسیں وغیرہ بھی غالباً میرے علم ہے کہ ہوتی ہیں تو اگر وہ وہاں پر ان کے ٹائمنگ اگر یہاں پر میچ بھی کرتے ہوں مفت صاحب کے درس کے ساتھ میچ بھی کرتے ہوں تو بھی آپ اپنے نک یہاں پر ضرور چھوڑ دیا کریں انشاءاللہ شاء آپ کا یہاں نک چھوڑنا بھی آپ کو ڈبل ثواب کا ذریعہ بنے گا ایک ثواب آپ وہاں پر اپنے روم میں بیٹھ کر کمائیں گی جہاں پر انشاءاللہ شاء آپ مدرسہ سیکھ رہی ہوں گی یا جو بھی آپ علم حاصل کر رہی ہوں گی اپنی بہنوں کے ساتھ اور دوسرا آپ کو یہاں پر انشاءاللہ شاء پارک کرنے کا بھی اس حوالے سے ثواب ملے گا انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب انشاء اللہ ہو سکتا ہے میری اس بات کی تعریف فرمائیں کہ آپ جو ہے وہ ایک, ایک روم کو ایک ایسے روم کو جو اہل سنت کی جو ہے وہ نشانی ہے سمبل ہے اس کو آپ مضبوط کرنے میں آپ کا جو آپ کی جو مدد ہوگی آپ کو جو تعاون ہوگا انشاءاللہ ضرور میری مجھے اللہ کی رحم ازاد سے امید ہے کہ وہ ضرور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا جزاک اللہ خیرا اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میری اس گزارش پر آپ ضرور غور فرمائیں گے جزاک اللہ خیرا دوسرا جن اسلامی بھائیوں نے یا بہنوں نے مسکی صاحب سے سوال کرنے لیں وہ ہینڈ ریس کر لیں باقی بھائی اور بہنیں اپنے ہینڈ نیچے کر لیں تاکہ جو ہے وہ جن لوگوں نے سوال کرنے ہوں وہ ہینڈ ریز کر لیں مفتی صاحب سے تولیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ معذرت میں اپنی گفتگو کے دوران آپ کے سوالات کے جوابات آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکا نان مسلم جہنم میں جائیں گے اگر جائیں گے تو ان کے جہنم جانے کا ذمہ دار کون ہوگا جی اگر یہ سوال آپ کے لیے پہلا آیا ہے کہ کیا نان مسلم جو وہ لوگ جو عیسائی پیدا ہوئے یہودی پیدا ہوئے ہندو پیدا ہوئے یا جو بھی نان مسلم ہیں وہ پیدا ہوئے اور وہ بڑے ہو کر کیا وہ جہنم میں جائیں گے یعنی مرنے کے بعد اور اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے وہ تو پیدا ہی ہندو عیسائی یا یہودی کے کرتے ہوئے تو وہ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہوگا تو اس کی طرح بدار فرما دیں جذاک اللہ پھر اس کے بعد ان جو بھی بھائی ہیں بہ بہ بھائیوں سے میری خصوصی درخواست ہے کہ بھائی آپ پلیز شرمایا نہ کریں یار وہ دین کے معاملے مفتی صاحب ویسے بھی فرما چکے ہیں کہ کوئی کوئی سا بھی سوال کر لیا کریں اور جب ایسا موقع شاہد و نازی ویسے آتا ہے کہ مفتی صاحب کہیں سوالات سوال, سوال کسی کے پاس ہو تو سب لوگ فٹافٹ جہاں پہ ذہن میں کوئی, نہ کوئی سوال ہینڈ ریس کے پوچھ لیا کریں یا اگر جو ہے وہ نہیں پوچھ سکتے ہو تو یہاں وہ مین ٹیکس پر لکھ دیا کریں جزاک اللہ السلام علیکم آجا مفتی صاحب نیکسٹ بھی نوٹ کریں نیکسٹ بھی کوئی سوال ہے کسی بھائی کا تو بتا دیں پھر مفتی صاحب ان شاء اللہ جو ہے وہ اس کا جواب آپ کو اچھا سمجھ دیں ابھی اس سوالات نوٹ کر لیں کچھ دیر میں جواب عرض ہوگا جی جناب سوالات نوٹ کرنے کی ذمہ داری جو ہے اس خادم کو مل گئی ہے تو اور بھی اگر کوئی کسی بھائی اور بہن کو کچھ سوال پوچھنا ہے ہے وہ اس کا ویسے میرے پاس آج ایک مفتی صاحب ایک کتاب آئی ہے اسلام اور شادی تو وہ کتاب بہت زبردست ہے میں انشاءاللہ شاء آپ کے جانے کے بعد اس کتاب میں سے درس بھی دوں گا وہ بہت اچھی کتاب ہے اور اس میں جو ہے وہ میں, جو ہے میں نے جو ہے میں نے قرآن و حدیث میں قرآن شریف کی آیات بھی میں نے اس میں پڑھی ہیں اور احادیث میں بھی جو ہے وہ میں نے جو احادیث پڑھی ہے اس میں مفتی صاحب میں نے کہیں پہ بھی عورت کا ذکر نہیں پڑا عورتوں کا ذکر پڑا شادی کے معاملے میں بھی اور حدیث اور حدیث میں بھی قرآن پاک کے حوالے سے بھی جو آیات میں نے پڑھی ہے اور حادیث میں بھی جو احادیث آئی ہیں اس میں کہیں پہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ اگر تم تم عورت سے نیک عورت سے شادی کرو یہ اس طرح سے بلکہ عورتوں کا ذکر ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے بلکہ ایک آیت میں یہ بھی ہے دو دو تین تین چار چار تو کیا یہ جو ہے ایک آیت کرنا کہیں خلاف سنت تو نہیں ہے مقصد یہ کہ ویسے جائز تو ہے لیکن خلاف سنت تو نہیں چلائے گی اگر ایک ایک نکاح ہم نے کیا اور ایک سے زیادہ نہیں کیا تو صحیح اس لیے کہ عرب میں تو یہ بہت مایوس سمجھا جاتا ہے عربوں میں یہ بہت ہی مایوس سمجھا جاتا ہے بلکہ مجھے جو ہے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم حج پہ گئے ہوئے تھے پتہ نہیں کون سا سال تھا وہ جس ڈرائیور کے ساتھ ہم لوگ وہاں پر گئے تھے جہاں سے بڑا عمرہ کیا جاتا نا جے جی ایرانا جے جی ایرانا ہم گئے تھے تو میں اور میری ہم لوگ پوری فیملی ساتھ تھی جی ارانا ہم لوگ گئے ہوئے تھے وہاں بڑے عمرہ کے لیے احرام باندھے وہ مقام ہنین ہے یہ مقام ہنین ہے جہاں جنگیں ہنین ہوئی تھی وہاں پر وہ جگہ جو ہے جہرانہ کے نام سے اور میرے خیال سے مدینہ شریف سے جب آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو وہ ملکات بھی ہے غالبا جہاں تک میری یاد پڑ رہی حضور صلاحت والسلام نے شاید مفتی صاحب اس کی تائید کرے تو بڑا عمرہ کیا ہوتا ہے غم بھائی بڑا عمرہ جی, جی اسے کہتے ہیں جو جرانا سے کیا جاتا ہے ابھی بڑا عمرہ کیا ہوتا ہے چھوٹا عمرہ کیا ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ شاء آپ کو مستی صاحب بتا دیں گے ٹھیک ہے اچھا مفتی صاحب ایک سوال آپ کا یہ ہو گیا ذلحل جی ظول حلیفا اچھا ہاں ظل حلیفہ سے بات آیا تھا ہاں ہاں ہاں وہ تو ظول حلیفہ ہے اچھا وہ بڑا عمرہ جیرانا سے مفتی صاحب جو ہم لوگ خیر میں پہلے واقعہ بتا دوں پھر میں سوال کرتا ہوں تو مینگو شیک بھی آ گیا انشاء مینگو شیک پئیں گے اچھا حضرت کہنا میرا سوال یہ ہے کہ ایک منٹ تو میں جس ڈرائیور کے ساتھ تھا جس دیور کے ساتھ میں تھا وہاں پر تو جب ہم لوگ احرام باندھ کے آئے تو اس نے ہم سے سوال وغیرہ پوچھا کہ نا کہ آپ تم نے کتنے آپ کی کتنی شادی ہوئی ہے میں نے کہا جو ہے وہ بھائی الحمد ایک شادی ہوئی ہے اس نے کہا کہ پاکستانی کنجوس پاکستانی کنجوس یعنی اس کو کنجوسی سمجھتے ہیں وہ لوگ یعنی ایک نکاح کرنے کو وہ کنجوسی سمجھتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ بےچارا ایک نکاح بھی ان پر کیا, کیا گزر رہی ہوتی ہے ایک نکاح کرنے والوں پر وہ سمجھتے ہیں. یہ کنجوس ہے یہ لوگ یہ لوگ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تو, تو وہ خیر میں حیران مان کے جب گاڑی میں بیٹھا تو اس نے کہا حجم مبرور حجم مبرور حج مبرور حج مبرور تو میں نے اس کو کہا حجن حج مبرورہ زمبن و نشان کثیرہ تو وہ بہت ہسا میری اس بات پہ بہت ہی ہسا اتنا ہسا کہ اس کے ہر اس کی حالت خراب ہو گئی تو بہت ہی یہ لطیفہ ہوا اور ہم لوگوں نے بڑا اس کو انجوائے کیا anyway, مفتی صاحب میں بائک آپ کے لیے فری کر رہا ہوں السلام علیکم جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ وہ میں نے تار نکالا شور نہیں آ رہا ہوگا الحمدللہ. جی تو جاننا ہے تو بڑا ذمہ دار ذمہ دار اس میں اللہ तार تعالیٰ صلی علیہ وسلم کی رسالت پر اتنے زیادہ دلائل ہونے کے باوجود بھی اللہ اکبر لائٹ کر گئی اگر اس نے اتنے سارا زیادہ دلائل ہونے کے باوجود بھی اس نے اگر اسلام کو قبول نہیں کیا تو وہ خود ہی ذمہ دار ہے کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتیں والا صفات کے نبی ہونے کے حوالے سے اسلام کے دین حق ہونے کے حوالے سے تو دلائل جا بجا موجود ہیں اور ایک دلیل تھوڑی ہے اس کی ٹھیک ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے بھائی اپنا ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے اپنا جواب دہ خود ہے اور ہمارے محترم کا سوال یہ تھا کہ ایک سے زیادہ نکاح خلاف سنت تو نہیں بالکل نہیں بھائی ایک نکاح سنت ہے جبکہ میں استعداد ہو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کہ وہ کھانا پینا کر لے گا اور جو بھی اس پہ ذمہ داریاں آتی ہیں مطلب اس کو رہائش دے دے گا کھانا دے دے گا اور اس کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ اگر یہ ہے تو وہ ظاہر اس کے لیے شادی کرنا سنت ہے اور باقی ایک سے زیادہ شادی کا جہاں تک معاملہ ہے تو جائز ہے مسلمانوں کے لیے سنت نہیں کہا جا سکتا یا واجب نہیں کہا جا, جا سکتا یا فرض نہیں کہا جا سکتا ہاں اگر دوسری کوئی پوزیشن کنڈیشن ہے تو ہمارے پھر سنت واجب یا فرض بھی ہو سکتی ہے دوسری شادی اس کوئی شبہ نہیں ہے جیسے کہ پہلی شادی فرض یا واجب یا سنت ہو سکتی ہے ایک بات لیکن دوسری شادی کے حوالے سے ایک شرط بڑھ جاتی ہے اور وہ ہے عادل کرنا کہ دونوں ازواج دونوں بیویوں کے درمیان عدل کرنا باہر حال ضروری رہے گا اگر وہ عادل نہیں کر پائے گا تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کرے ٹھیک ہے اور بڑا عمرہ یقینا زیادہ ثواب کا کام ہے اور چھوٹا عمرہ اس کے مقابلے میں کم ثواب کا بڑا عمرہ ذرا دور جا کے ہوتا ہے اور میں اٹھا تھا جب انہوں نے یہ سوال کیا میں نے کہا اس حوالے سے آپ کو بالکل جو کہی کہ بات ہے اور اس بارے میں جو احادیث ہے وہ پیش کروں لیکن مجھے کتاب مل نہیں پائے فوری بنیادوں پہ کل انشاءاللہ میں آپ کو رانا سے جو عمرہ ہوتا ہے اور مسجد عائشہ سے جو عمرہ ہوتا ہے ان دونوں کی وضاحت انشاءاللہ کل میں پیش کروں گا اللہ نے چاہا تو بالکل ٹھیک ہے اب کل اگلے ہاں فراز بھائی تشریف لائیں سوال کے لیے آئیے السلام علیکم حضرت میری آواز اگر آ رہی ہے تو کوئی ٹائپ کر دیں السلام علیکم جی جی آ, غم بھائی سے تھوڑی سی بات کرنی تھی مجھے با, میرے پاس سوال جو ہے دن میں یاد ہوتے ہیں غم بھائی مجھے جب بینک بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے سوال یاد آ جاتے ہیں کہ میں آج یہ سوال کروں گا مفتی صاحب سے آج یہ کروں گا اس کے بعد یا تو پیپر بینک میں رہ جاتا ہے اور یا پھر میرے ذہن سے اگر لکھتا نہیں تو ذہن سے نکل جاتے ہیں ایک سوال مشتمل ذہن میں اس وقت ہے جس جی جگہ میں میں اصل میں بینکر ہوں اور بینک میں کام کرتا ہوں وہاں پر آ, جو نماز جو ہے آپ کو پتا ہے یہاں تو آ, سعودی عرب میں آپ کچھ نہ کریں مگر مطلب نماز جو ہے بالکل وہ پانچ وقت کی بالکل میکینکل طور پہ پڑھتے ہیں یہاں پر لوگ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ وضو بنانے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کے ساتھ یعنی وضو خانے کے اندر سب کھڑے ہو کے بناتے ہیں وضو اور اس کے ساتھ جو ہے پیپر جو ہے پیپر ٹول جو ہے وہ ایک باکس کا پڑا رہا ہے جو رٹکا رہتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں وضو جیسا انہوں نے منہ دھویا اس کے بعد آپ کا مسا کیا اس کے بعد انہوں نے کلینک تھوڑا سا نکالا اور اسے منہ پوچھ لیا خشک کر لیا اس کے بعد انہوں نے جوتا جو ہے وہ اتارا ایک پیر دھویا اس کے بعد اس کو خشک کر لیا پھر دوسرا کیا دوسرا مطلب پیر دھویا اس کے بعد اس کو پیپر سے خشک کیا اور لگا اس کو جوتا پہن لیا اب یہ بتائیے کہ وضو کرتے وقت پانی کو خشک کرنا یہ صحیح ہے صحیح ترین کا ہے یا غلط ہے یہ مجھے پتا کرنا تھا کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ایسے کرتے ہوئے جزاک اللہ جی بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دیکھیے وضو کا پانی خوش کرنا مناسب نہیں ہے وضو کا پانی خوش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس تری کو جو ہے وہ برکت والی تری قرار دیا گیا ہے وضو کی تری باقی رہنی چاہیے جسم پر اور اس کی فضیلت آئی ہے حادی پاک میں لیکن اگر کوئی وزو کا پانی خوش کر لیتا ہے تو بہرحال وہ گناگار نہیں ہے اس نے کوئی غلط کام ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو گناگار کہا جائے اور نہ ہی اس سے مواخذہ ہوگا اس پر اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا ٹھیک ہے جی اور ایسی جگہوں پہ کہ جہاں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں جہاں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں جہاں بہت زیادہ مطلب آفس کے اندر میں اپنا بتاؤں آپ کو کہ میں آفس کے اندر ہوئے ہوں کرتا ہوں تو آفس کے میں نے کچھ عرصہ کام کیا اور آج کل بھی وہاں دوبارہ جا رہا ہوں تو وہاں جتنے بھی آفس کے لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب مجھے مسکرا کے دیکھتے ہیں ایک خفیس مسکراہٹ سب کے چہروں پہ آ جاتی ہے جی بھائی میں جیو میں آج کل بھی جا رہا ہوں تو آپ کو تو بتایا تھا نا میں نے روی مرشید بھائی تو وہاں پہ سب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ آئیے ملاقات کیجئے مطلب گیلے ہاتھ والے سائیں بھائی سے تو اگر کوئی ایسا پرابلم ہے کسی کو اپنے آفس میں اپنے دفتر میں تو وہ پھر باہر پہنچ لے ٹھیک ہے گناہ نہیں ہے ہاتھ پہنچنا ٹھیک ہے جی حضرت آپ کا بھی ایک بیان کروا دیتے ہیں آپ اس بارے میں بتا دیجئے گا قرطبہ بھائی کے بات کیا آپ کیا چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر اس کے اوپر ان کوشش کرتے ہیں آئیے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ حضرت وہ میرے جو نا چند سوال تھے ایک تو سوال جو نا وہ کل ہمارے عادل بھائی آتے ہیں رات میں نا تو وہ انہوں نے کہا تھا سوانا بھائی سے اور میرے خیال سے وہ موجود نہیں ہیں تو ان کا سوال تھا تو میں کر لیتا ہوں وہ سوال یہ تھا کہ وہرد وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ یو کے میں غالباً عشا کی ٹائمنگ میں کچھ وہ مغرب اور عشا کے درمیان وہ ڈفرنس پوچھ رہے تھے ٹائمنگ ڈفرنس کتنا ہے تو وہ اس میں شاید ان کے کوئی مسئلہ بنا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ساڑھے دس بجے پڑھ لینا چاہیے اور کچھ جو ہے نا وہ مطلب پورا ڈیڑھ گھنٹے کا وہ جو وقفہ ہے وہ کرنے کے بعد پڑھنا چاہ رہے ہیں اچھا یہ ایک سوال تھا تو یہ مغرب اور عشا کی ٹائمنگ نے بتانا دوسرا سوال یہ وہ یہاں بھی نا مطلب یہاں پر اسپین میں بھی جو عربی ہوتے ہیں مروقی اور یہ الجزائر وغیرہ کے یہ کہتے ہیں کہ مطلب عشاء کا ٹائم جو ہے نا وہ جلدی ہی کریں آپ لوگ ہمارا جو مطلب الہ سنت وال جماعت کا مطلب حنفی طریقہ کار پہ جو ڈیفرنس ہے وہ کم و بیش ڈیڑھ گھنٹہ ایک گھنٹہ چالیس منٹ مغرب کے بعد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلب گیارہ بجے تقریبا ٹائم داخل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ساڑھے دس بجے پڑھ لیا کرو تو یہ اس پر ان سے کافی بحث بھی ہوتی ہے اور وہ مطلب ہر بار جو نا ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی تم سب پڑھ لیا کرو جب ہم کو کہتے ہیں بھائی حنفی ہیں ہم ہنفی ہے کہتے ہیں حنفی ہنفی سب ایک ہی ہوتے ہیں اور یہ سب سب ایک ہی ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس میں ذرا اس کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ ہم ان سے کس طرح سے ڈیل کریں اور جو ہے مطلب ایک اور وہ یہی عربی مروکی وغیرہ ان کی جو مسجد ہوتی ہے اس میں یہ کیا کرتے ہیں عشا مغرب کے ٹائم پر ہی کچھ دیر کے بعد عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں اور اسی طرح جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد یہ کچھ دیر مطلب جیسی جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے اس کی تھوڑی دیر کے بعد یہ فوراً اثر بھی پڑ لیتے ہیں اور اگر باہر بارش ہو رہی ہو یہاں پر اکثر بارش ہوتی ہے تو بارش ہو رہی ہو تو جس ٹائم کی بارش ہو رہی ہے کے ٹائم بارش ہو رہی ہے مغرب پڑھ لیں گے اگر مطلب ظہر کے ٹائم بارش ہو رہی ہے تو یہ اثر اس وقت پر کے باہر نکلتے ہیں مطلب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ جو نا اور ہمارے پاکستانی جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ بھی بیچارے جو نا وہ پیچھے باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں ہمیں آگے بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے پڑھ لیے تو اب ہم ان کو سمجھائیں تو سمجھائیں تو پھر وہ بدن ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے اسلام کے اندر جو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پاکستانی وہ سمجھ نہیں آتی ان کچھ تو سمجھ جاتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے تو اس کا جو نا مطلب ذرا سا وضاحت فرماتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھانے میں آسانی ہو جائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ آپ کا اور جو ہمارے سوانہ بھائی ہیں ان کا سوال قم و بیشی جیسا ہے توقیق کے حوالے سے مواقف السولاد کے اعتبار سے علم توقیق کے حوالے سے تو جناب دیکھیے اس سلسلے میں تو آپ اپنے شہر کے ماہرین سے رجوع فرمائیں کہ آیا واقعی کیا حنفی اعتبار سے آپ کے ہاں وقت عشاء کا یا مغرب کا جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا کیونکہ ایک گھنٹہ چالیس منٹ کا یا ایک گھنٹہ دس منٹ کا جو بھی معاملہ ہے یہ ظاہر پاکستان اور ہندوستان کے لیے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا بر صغیر پاک ہند کے لیے کہ ایک گھنٹہ انیس منٹ سے لے کر ایک گھنٹہ انتالیس منٹ تک جو ہے وہ مغرب کا ٹائم رہتا ہے اور اسی طرح فجر کا ٹھیک ہے تو کئی علاقوں میں یہ مغرب کا وقت جو ہے وہ بہت مختصر بھی ہوتا ہے اور کئی علاقوں میں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے جو رہنفی علما ہیں ان سے رابطہ کریں پہلے سوال کا جواب ہے اور اس میں ایک آپ کو مشورہ یہ ہے کیا آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ تشریف لے جائیں اور وہاں پر یورپ آ... میں تو پچپن منٹ کے بعد عشاء ہو جاتی ہے جی ہاں بالکل بہت زیادہ کمی بیشی ہوتی ہے دنیا بھر کے اندر کلائمیٹ مختلف ہے ظاہر ہے دنیا کا اور اس کا تعلق آپ جانتے ہیں کہ سورج کے ساتھ ہے اور چاند کے ساتھ ہے تو یہ ایک پورا چکر ہے دنیا کی گرد جو یہ دونوں لگاتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے جو کہنے کا مقصد تاریخی یہ ہے کہ بڑا میں آپ کو جو مشورہ دے رہا تھا وہاں بھی چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پہ جائیں اور وہاں پر آپ کو آپ کے علاقے کا آپ کے شہر کا نقشہ مطلب مل جائے گا نماز کا تو اس میں آپ اسپین کے جس بھی علاقے میں رہتے ہو وہاں کا وقت دیکھ لیجئے کہ کس دن کیا وقت ہے وہ دائمی نقشہ ہے دائمی نماز کا نقشہ ہے تو دعوت اسلامی والا ٹائمنگ ہے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اگر دعوت اسلامی والا ٹائم گیارہ بجے شروع ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ساڑھے دس پڑھ لو تو میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ آپ ان کے پابند کیوں ہیں اگر کوئی آپ کو کہے کہ جی آ, مثلاً آپ کے خیال میں جو علما نے بیان کیا ہے ٹائم وہ گیارہ بجے اور کوئی چاہتا ہے کہ ساڑھے دس بجے پڑھ لو تو آپ کیوں پابند ہیں آپ اپنے گھر پر تشریف لا کے گیارہ بجے پڑھیں ہم نے آرام سے اور باقی دوسری جو آپ نے صورت کی تھی بارش ہوتی ہے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور مطلب ہو جاتا ہے ان کے تو جناب یہ ہے جمع بین اصلاطین آواز علیہ سنت بھائی نے بالکل صحیح لکھا تو وہ شاید شاق ہی ہوں گے یہاں ملی ہوں گے وہ جمع بحن صلاحطین کر لیتے ہوں گے اور ان کے نزدیک جائز بھی ہے تو اگر آپ کو وہ کوئی ضد کرے تو آپ اس سے معذرت کر لیں کہ ہمارے نزدیک جمع بحر اللہ جائز نہیں ہیں اور اگر وہ آپ سے ظاہر ہے آپ مجبوری میں یا فتنے کے ڈر سے آپ پڑھ لیں تو پھر بعد میں آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی اپنی نماز ٹھیک ہے نا اگر آپ جمع تقدیم کرتے ہیں تو یعنی اگر آپ نے اصل کی نماز اثر شروع ہونے سے پہلے پڑھ لی تو اب آپ انتظار فرمائیں اور دوبارہ آپ نے اثر کا وقت شروع ہونے کے بعد دوبارہ نماز ادا کرنی ہے مسجد ہم ہیں وہ ہم سے بحث کرتے ہیں اللہ اکبر اگر وہ آپ سے بحث کرتے ہیں تو میرے پیارے سنائی بھائیوں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے بحث کرتا ہے تو آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کون پولیس نہیں ہاں اگر وہ بد مذہب دیوبندی بھی تو آپ پولیس کو بلا لیکن اگر وہ ہمارے حمبلی یا شافعی بھائی ہیں تو انہیں سمجھائیں کہ جس طرح آپ کے فقہی مسائل ہیں اسی طرح ہمارے بھی فقہی مسائل ہیں ہم پابند ہیں کہ امام اعظم و حلیفائی کی بات مانیں اور اگر بہت زیادہ ہو تو اس حوالے سے آپ جو علاقے کے حنفی مفتی ہیں ان سے رجوع کریں اگر علاقے میں حنفی مفتی نہ ملتے ہو تو تلاش فرمائیں اگر تلاش کرنے پر بھی نہ ملتے ہو تو کسی عالم سے کسی مفتی سے باقاعدہ فتویٰ لے کر ان کی زبان میں اس کو ترجمہ کرانے کے بعد انہیں دکھا دیں کہ حفیح مسئلہ ہے خواتین کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے اگر مرد کو ہے تو ارے بھیا خواتین کو اجازت کیوں نہیں ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں انشاءاللہ شاء آپ خود غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بے حیائی ہے اور بے شرمی کی بات ہے کہ خاتون کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں ٹھیک ہے تو اس, پر اس کا جواب انشاءاللہ ہمارے شاگرد عزیز رحم مشید بھائی دیں گے انشاءاللہ شاء آپ کو ٹھیک ہے میرا دوسرا سوال کا جواب دوسرا سوال آپ کا مجھے یاد دلائیے کیا ہے یہ ان کی سیفٹی کے خلاف ہے کن کی سیفٹی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے سنت بھائی دوسرا سوال مجھے یاد دلا دیجیے تاکہ میں اس طرف آؤں یا اتنے غمیر مرشد بھائی آتے ہیں آپ لکھ لیجیے مغرب اور عشاء یہ مجھے یاد نہیں ہے یہ آپ آ کے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں آپ بتائیے گا آ سیم ٹائم اس میں بھی یہی ہے نا مغرب اور عشاء میں بھی وہ لوگ سیم ٹائم میں اس لیے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں جمع بین صلاح جائز ہے اور ہمارے ہاں جائز نہیں ہے اس لیے ہمیں ان میں فرق رکھنا ضروری ہے تو جس طرح زور اور اثر کے درمیان آپ کو انہیں سمجھانا ہے کہ جی ہمارا ہے نفی مسلک ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک وقت میں دونوں نمازیں پڑھیں اسی طرح ہم مغرب اور عشاء کے اندر بھی ایسا ہی معاملہ کریں گے کہ مغرب کا الگ وقت ہے عشاء کا الگ وقت ہے ٹھیک ہے جناب تو اس میں علماء سے رابطہ کریں نہیں ہوتا ایک وقت میں اگر زیادہ ہزبینڈ اچھا جی یہ میرا خیال میں مرشید بھائی آ جائیں آپ اور آپ اس کا جواب دیں فتویٰ دیں آپ مطلب فتویٰ دیں میں نے یہ تفنن کے طور پہ کہا ہے مطلب مسئلہ بتائیں ذرائیے السلام علیکم جی السلام علیکم رحمۃ اللہ رام مرشید بھائی آپ ان کو کوئی وہ بس بےجو بھائی آئی کی نہیں رہی آوازیں علیہ سنت بھائی آ جائیں وہ جواب دے دیں حضرت آوازیں علسنت بھائی رام مرشید بھائی کوئی ہے درجہ میں آئے نہیں بھائی آئیں گے سات گیارہ فراز بھائی چلے آپ لوگ آئے السلام علیکم السلام علیکم میری میں اچھا صاحب سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ ٹوتھ پیسٹ یہ, یہ کیا مسواق کا نیم البدل ہے یا نہیں بعض لوگوں سے میں نے ادھر مارے ہیں ایک صاحب وہ کہتے ہیں جی یہ بدل ہے تو صاحب کی کتاب میں تو میں نے یہی پڑھا ہے کہ یہ نہیں ہے نا اس کے بارے میں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہرگز نہیں مسواک سنت ہے اور وہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ سنت نہیں ہے جائز ہے لیکن اور بالکل اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مسواک کا نعمل بدل ہے تو جناب مسواک مسفاک ہے مسواق کی جو فضیلت ہے وہ خاص مسواک ہی کو حاصل ہے کسی قسم کا کوئی ٹوتھ پیسٹ اس کی جگہ نہیں لے سکتا ٹھیک ہے جناب یہ عمومی اور بہت اصولی سی بات ہے فیاض ہے رشیف میں السلام علیکم حضرت مجھے تھوڑا سا کسی صاحب نے انہیں میں نے ایک کتاب دی تھی جو مجھے پاکستان میں کراچی میں جو غفار مسجد ہے آپ کے سویٹ فیکٹری کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ہے غفار مسجد ہماری اہل سنت کی اور دعوت اسلامی کے مطلب تمام انتظام وہاں پر ہے تو وہاں کے جو امام صاحب تھے انہوں نے مجھے فیضان مدینہ جو کتاب ہے وہ مجھے دی تھی تو میں نے پڑھا تو ایک صاحب میرے پاس آئے وہ لے گئے مجھ سے میں نے بھی پڑھا اس کے اندر تو ان کا یعنی جب لے گئے اتنی موٹی کتابیں وہ ایک آدھی میں واپس کریں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پڑھ لی کہنے کے نہیں میں نے پڑھی نہیں میں نے کچھ پیجز پڑھے ہیں اس میں اور اس میں اور انہوں نے یہ خاص کر کہا کہ کافی ساری ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں اور انہیں لفظ استعمال کیا میں آپ کو بتاؤں گا پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے تو ضرور اس کتاب کو مطلب دیکھا بھی ہوگا اور ہو مرتب یعنی بغیر کسی ریفرنس کے نام نہیں دیا گیا ہے کہ فلاں صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کافی جگہوں نے نکلا وہ جو میں نے بھی پڑھا ہے تو ان کا سوال یہ تھا کہ اس کتاب میں مباغے سے کام لیا گیا ہے تو آپ ذرا اس کی تشہیح کریں کہ یا واقعی ایسی بات تھی کہ یعنی وہاں پہ جو ریفرنسز دیے گئے ہیں مطلب اس بغیر نام کے وہ کیا مبالغہ تھا یا صرف یہ ہے فیضان مدینہ کے نام سے فیضان مدینہ کے نام سے کتاب ہے بڑی موٹی سی کتاب ہے مجھے اگر یاد ہے تو السلام علیکم جی وعلیکم السلام و, و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ چلیں کتاب جو بھی ہو میں آپ کو ایک قصولی اور بنیادی بات ارض کروں جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا شیتان لا تمست بی ٹھیک ہے میری مثل نہیں ہو سکتا میرے جیسا بن ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے جی جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس نے سرکار ہی کی زیارت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شیطان بن ہی نہیں سکتا سرکار جیسی شکل و صورت وہ بنا ہی نہیں سکتا خواب میں بھی ٹھیک ہے یہ تو ایک اصولی بات آپ نے سن لی اچھا مسلمان کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمائے ظلم المنی مسلمان سے حسن زن رکھو یہ شور مچا رہا ہے لائٹ کے لیے دعا کریں آ جائے تاکہ میں دوبارہ اس کو چارج پہ لگا دوں لائٹ دس منٹ کے لیے آتی ہے اور ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے اور ٹھیک ہے جی بسم اللہ خیر آپ کا جواب مکمل کروں ابھی ہے ایک پرسینٹ دو پرسینٹ ماشاء اللہ تو جناب گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں سے حسن زند کا حکم ہے اور اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں نے اپنے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کی بات کی تعریف کریں خواب و مسلمان نیک ہو یا گناہ گاہے کیونکہ اچھا کی اگر کوئی کافر بھی کہے تو ہم اس کی بات کو یہ ضرور گمان رکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہوں لیکن اس کے باوجود اگر اس نے باقی سرکار کی زیارت کی ہے تو اس نے سرکار ہی کی زیارت کی ہوگی کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم تو عام ہے آپ تو قاصروں کے خواب میں آ کر بھی کلمہ پڑھا جاتے ہیں بہت ساری مثالیں بھی ایسی ہیں ٹھیک ہے تو مسلمان اگر یہ دعویٰ کرے کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے خواب میں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم مانیں کیونکہ ہمارے پاس انکار کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اگرچہ وہ مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو کتنا ہی بدکار ہو کتنا ہی بے عمل ہو ہمارے لیے ہر کس کا انکار کریں یہ کہیں کہ جی اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی سویٹنر بھائی میں مونیٹر کیسے کروں لیپ ٹاپ ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے جناب تو یہ مختصر سا جواب ہے دو باتیں ذہن میں رکھ لیجیے ایک تو جس نے سرکھا اس نے سرکار ہی کو دیکھا اور دوسری بات یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ حسن زن رکھیں مسلمانوں کے ساتھ ٹھیک ہے بلا وجہ بدگمانی نہیں کریں اچھا ابھی بات مکمل ہوئی اب آئیں گے نہیں بھائی السلام علیکم و رحمت اللہ ابھی میں نے آپ سے سوال کیا ہمارے ہاں ایک صاحب میں تو یہی مانتا ہوں کہ الحمدللہ کہ کا الحمد للہ بدل نہیں لیکن ہمارے ہاں یہ ایک صاحب ہیں جو, جو کافی علم رکھتے ہیں انہوں نے شاید کہیں پڑا ہوگا یا وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا کہ دانتوں کی صفائی ہو اور دانتوں کی جو صفائی ہے وہ اس سے ٹوٹ پہ بھی جو ہے ہو جاتی ہے تو ایک انہوں نے یہ بھی مثال دی دی کہ اس وقت جو تھی نبی کا صلی اللہ وسلم کے زمانے میں جو جنگ تھی وہ تلواروں سے ہوتی تھی لیکن آج جدید اسلحہ ہے تو جدید طریقے سے جو ہے جنگ ہوتی ہے اور اگر جو اس میں جو شہید ہو گیا ہم اسے تلوار سے پھر شہید کریں یہ ان کی مسائل دی تھی بہرحال اس کا کوئی آپ اچھا سال بتائیں السلام علیکم و اللہ و السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ جی میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں ایک بڑی مطلب لوجیکل بات ہے یار آپ غور کریں آپ کی سمجھ میں آ جائے گا بے شک اللہ اور اس کے رسول کے ہر فرمان میں حکمتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم میں حکمتیں ہیں اور اسلام کی ہر معاملے میں بہت بہت حکمتیں ہیں حکمتوں کا خزینہ ہے اسلام ٹھیک ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کسی کو یہ اجازت میں بتا رہا ہوں آپ کو نہیں بھائی آپ انہیں کیسے بتائیں گے میں ابھی عرض کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم یہ طے کرتے پھریں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے کیا تھا اور یہ کام اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور اس کی ضرورت اس طرح بھی پوری ہو سکتی ہے تو اب وہ چھوڑ دیں کر لیا کریں نہیں بھائی جو اصل چیز ہے وہی کرنی ہے ہمیں آپ مجھے ایک بات بتائیں لباس پہننے کا مقصد ستر پوشی ہوتا ہے ہے نا اور وہ ستر پوشی تو کسی بھی لباس سے پوری ہو جائے گی لیکن آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہنے اسے سنت کیوں قرار دیا خصوصیت کے ساتھ ٹھیک ہے اسی طرح کھانا کھانے کا مقصد پیٹ بھرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب جناب آپ یہ کیوں کہتے ہیں لوکی شریف سرکار کو پسند تھی اور لوکی سے کھانا سننا ہے یا جن جن غاز صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملی ان کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ آلامات کیوں ہیں آپ اگر صرف مقصد پہ نظر رکھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ کچھ بھی کھا لیجئے اور پھر سنت کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیجئے آپ کہہ دیجئے ہر وہ چیز کہ جو اس دور میں بصلاً کھانے پینے کی نہیں بنی تھی آج بریانی کھانا بھی آپ سنت کہہ دیجیے جب آپ مسباق کی جگہ ٹوتھ پیس کو سنت کہہ رہے ہیں تو مسپا بریانی بھی سنت کہیے کیونکہ وہ بھی لذیذ ہوتی ہے سرکار نے لذیذ غذائیں بھی کھائی ہیں تو لذیذ ہونا مشترک ہے دونوں میں اس لیے آپ بریانی کھائیے کوئی مسئلہ نہیں سنت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں آپ یہ کہیے بریانی جائز ہے لیکن یہ مت کہیے سنت ہے ٹھیک ہے اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے آپ کیجیے لیکن یہ مت کہیے کہ وہ مطلب یہ کہ وہ مسباق والی ساری فضیلیں اس کو حاصل ہو گئیں ٹھیک ہے اسی طرح نماز کے بارے میں حکم ملا تو کوئی کل کو مطلب نیا متجدد جدید ذہن رکھنے والا آ کر یہ کہے کہ جی نماز کے بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ سارے مسلمان روزانہ پانچ وقت ایک جگہ جمع ہو کر آپس میں ملیں ملاقات ہو جائے ان کی آپس کے اندر اور یہ بہت بڑا مقصد اور بے شک یہ مقصد ہے نماز کا کہ مسلمان جمع ہو آپس میں ایک دوسرے کے حال والے معاملے میں معاملہ انہیں پتا ہو اس نے معاشرت ہو تعلق داری ہو ایک دوسرے کا خیال ہو یہ ساری چیزیں ہیں نا اس کے اندر تو انہیں کہیے کل سے نماز چھوڑ دیجیے پڑھنا معاذ اللہ بس ایک ٹائم رکھ لیجئے صبح دوپہر شام رات کا پانچ وقت رکھ لیجئے سب جمع ہو دس منٹ کی جو ہے گیدرنگ ہو چائے پانی ہو اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں مقصد تو پورا ہو گیا یا معذ اللہ استغفر اللہ سما معاذ اللہ وہ یہ کہ جی. نماز کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کی تھوڑی ایکسرسائز ہو جائے تو مطلب میں یہ اضرا مطلب یوں سمجھ کہ یہ اعتراض کرتے ہوئے اس پر کہہ رہا ہوں کاؤنٹر اٹیک کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں میری بات سمجھ رہے ہیں نا مطلب یہ معذلہ مطلب نماز کی توہین یا استخفاف نہیں ہے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آگے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے اسلام کے سارے معاملات کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کی سمجھ میں آ ٹھیک ہے نا کیونکہ بہرحال اس کے اندر ورزش نہیں ہوتی کیا نماز میں اگر کوئی ورزش کرے تو وہ جسمانی طور پہ بڑا مضبوط رہتا ہے الحمد اس کو بہت ساری بیماریاں نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ متجدد یا کوئی بھی انسان نکالتا پھرے اور اس کے مقابلے میں خود ہی بہت سارے فیصلے کر دے تو اس کو ہرگز یا کسی کو ہرگز چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود فیصلے کرے اسلام نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہی وہ سنت ہے اور اس کا کوئی ہم اس کو چینج کر کے کسی اور شہ کو جو اسی جیسی اگرچہ ہو ہم اس کو سنت نہیں کہہ سکتے اسلام ایک پرٹیکولر دین ہے ایک خاص دین ہے اور اس کے خاص احکامات ہیں بے شک سارے زندگی پر محیط ہے لیکن اس کے باوجود اور اس یقیناً اسلام کے ہر حکم میں حکمت ہے اور اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں بہت ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان باتوں کو سامنے رکھ کے اس اصل شہ کو چھوڑ کر دوسری شہر کو اختیار نہیں کر سکتے اس وقت پر بہت ساری حدیث Uh, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مثال کے اوپر پورا بات ہے خزانہ سنت میں آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ ابھی فی الوقت فوری طور پہ میرے ذہن میں کوئی حدیث نہیں آ رہی ہے میں آپ کو انشاءاللہ شاء uh, مشکا شریف س... لائٹ بھی نہیں ہے نا ورنہ میں آپ کو خزانہ سنت سے دیکھ کر یا مشکا شریف سے دیکھ کے بتایا تھا کوئی اس لائف بھائی نے ضرور بتا دیں اگر میری لائٹ ختم ہو جائے کیونکہ لاسٹ وہ زیرو پرسنٹ پہ آ گیا ہے الحمدللہ اور ماشاءاللہ اللہ کافی دیر چلتا ہے زیرو پرسینٹ پہ بھی کل بھی چلا تھا تو آئی کے آئی کے آ, زمزم میرا فائل سے پہلے تھے لیکن چاہتا ہوں اس سے ملتا جلتا میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں امیرکا میں اور یورپ وغیرہ میں آپ دیکھیں تو مسجدوں کے اندر اب ننگے سر نماز پڑھنے کا تو ایک عام رواج ہو گیا ہے یعنی اگر ہماری مسجد میں تین سو آدمی جمع ہوتے ہیں تو مشکل تو اس میں دس آدمی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے سر پر ٹوپی پہنی ہوتی ہے اور ایوریج ہر آدمی ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو میں نے ایک ہمارے دوست ہیں ان سے بات کی میں نے کہا ننگے سر تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو اس نے مجھے جواب میں یہ کہا کہ دیکھیں بھائی اس زمانے میں یہ نہ یہ رواج تھا وہاں کا وہ ڈریس تھا کہ وہ لوگ سر پہ ہندو تھے یہودی تھے یا کفار تھے یا مسلمان تھے وہ سب سر ڈھانکتے تھے اور سب کی داریاں بھی ہوتی تھیں تو اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ یعنی ننگے سر پڑھیں یا نہ پڑھیں کیونکہ وہ تو ایک عام رواج تھا کہ یہودی اور کفار بھی سر کو ڈھانکا کرتے تھے تو یہ کوئی وہ نہیں یہ تو اس زمانے کا یعنی یہ گفتہ کہنے کا مقصد ندی کے زمانے کا یہ ایک عام ڈریس تھا اور ایک عام رواج تھا تو پوچھنا یہ کہ یعنی اس طرح کا جو معاملہ ہے اس کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے کیونکہ ایک عام وہاں کی رسم و رواج تھا جس میں کفار بھی وہی عمل کرتے تھے اور مسلمان بھی وہی عمل کرتے تھے تو اس طریقے سے اس بات کو یعنی چیز حساب میں لیا جائے گا کہ اگر کوئی ایسا کہہ دے کہ یہ کوئی سنت نہیں ہے تو ذرا اگر اس پہ آپ کا آپ کو ساتھ دے تو آپ ذرا وضاحت کر دینا بہت بہت شکریہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو عرض کروں سب سے پہلے تو فراز بالکل میرے علم ہے جزاک اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاء اللہ جزاک اللہ ٹھیک ہے اور اسی طرح دہلی کی روایت ہے جناب محترم انہوں نے آوازیں اللہ سنتے نئی بھائی اب آپ کا جواب ارض کر دوں دیکھیے جس نے بھی یہ بات کہی سب سے پہلے تو اسے سنت کا معنی اور مفہو ہی نہیں پتا کہ سنت ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر اسے معلوم ہوتا کہ سنت کہتے ہیں کس ہے تو وہ ایسی بات نہیں کرتا کیونکہ سنت ہے جناب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کے عمل کا نام جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسے سنت کہتے ہیں خواہ اس دور کے سارے لوگ وہ کرتے ہوں یا خواہ اس دور میں کوئی بھی نہ کرتا ہو کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے ٹھیک ہے امید سمجھ میں آ گئی ہوگی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی بھی پہنی ہے سرکار نے ایمام بھی پہنا سرکار نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی ٹھیک ہے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی توہین کی نیت نہیں رکھتا استقفاف نماز کی نیت نہیں رکھتا تو اس کے لیے لنگے سر نماز پڑھنا بہرحال جائز ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی جاہل آدمی یہ کہتا ہے کہ ٹوپی پہننا سنت ہی نہیں ہے یا امامہ شریف پہننا سنت نہیں ہے تو وہ اس سے بڑا جاہل ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت نام ہے سرکار کے طریقے کا جو سرکار نے کیا اب خواہ وہ سب کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں اس کے اوپر مجھے اور بھی بہت کچھ کہنا تھا لیکن وہ بہت کم وقت رہ گیا ہے میرے پاس آپ آئیے آئیے نہیں میں دو سو کافی دیر سے لگیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے روم السلام علیکم حضرت میں کب سے ہینڈ ریٹ کر کے کھڑا ہوں میرا ہینڈ نہیں نظر آ رہا کسی کو بھی میں اس سے پہلے بھی تھا میرے خیال سے شاید مجھے اچھا حضرت وہ میرا سوال تھا تو میں نے بھی ہنڈریس کیا ہوا تھا تو میری ٹرن ہے اچھا حضرت یہ نماز ع... جیسے نماز ع... اثر میں ع... جیسے اگر کوئی امامت کرا رہا ہو تو اگر وہ دوسری رقعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائے تو مطلب اگر وہ دوسری میں تو بھول گیا تیسری میں وہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا اور سجدہ صاحب سے کیا یہ غلطی کور ہو جائے گی کہ نہیں کور ہوگی یہ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں اور ایک اور سوال ہے کہ جمعہ میں خطبہ جو ہے وہ سننا سنت ہے سننا سنت ہے کہ واجب ہے اور پڑھنا وہ کیا ہے یہ بھی ذرا اس کی وضاحت فرما دیں سزاکم اللہ السلام علیکم جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ کافی کمپلیکیٹیڈ سوال ہے لیکن اچھا سوال ہے پہلے سوال آپ کا یار یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے جب اندھیرا ہونا ہے تو ذہن بھی اندھیرے میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو صلی اللہ تعالیٰ اشارہ لکھیں پہلے سوال کا پہلے سوال کی جلدی سے اشارہ لکھیں ہاں نماز کا سوال تھا آپ کا بالکل ٹھیک ہے یاد آئیے جزاک اللہ جی اس نے یہ کرنا ہے کہ دوسری میں اگر وہ بھول گیا تھا تلاوت کرنا یعنی ساتھ میں ملانا تو اب تیسری رقط میں ملا اور کر لے اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سجا صاحب کریں ہو جائے گی نماز دوسرا سوال آپ کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے سوال کا اشارہ دیکھیں کیا ہو گیا مجھے دوسرا یاد تھا تو پہلا بھول گیا تھا پہلا یاد آیا تو دوسرا بھول گیا سویٹنر بھائی کا نمبر تھا اور وہ نینڈ پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا کہ سنت جمعے کا بہترین یاد آ گیا یاد آ گیا دیکھیے جمعے کے لیے جمے کا خطبہ ہونا شرط ہے اور نماز نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جا کر خطبہ سننا سنت ہے اور جب خطبہ سننے بیٹھ گئے تو اب خطبہ سننا واجب ہے امید میں آؤں نماز جمعہ کی ادائیگی کی کے لیے خطبہ ہونا شرط ہے اگر خطبہ نہیں ہوگا تو نماز جمعہ کی شرط نہیں پائے گی نماز جمعہ نہیں ہو پائے گی ٹھیک ہے اور جناب ایک نمازی کے لیے جیسے اگر کسی سے خطبہ نکل گیا تو اس کی سنت ترک ہوئی ہے ٹھیک ہے سنت ترک ہوئی ہے اور جب وہ خطبے کے وقت میں پہنچ گیا ہے تو اب اس پہ واجب ہے کہ وہ خطبہ سنے ٹھیک ہے جناب سمجھ میں گیا ہوگا امید ہے تشریف السلام علیکم uh, میرا ٹرم تھا معلوم نہیں کیسے جمپ ہو گیا اینی وے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا اصل میں یہاں عمارات میں عمارات سے سعودی عرب کے لیے جو ہے وہ بسیں جاتی ہیں عمرے کے لیے مطلب روٹ کی بسیں ہیں وہ سعودیہ کی تو کیا ہوتا ہے دو ٹائمنگ ہیں ان کے دوپہر کو بارہ بجے جاتی ہے ایک شام کو جاتی ہے بجے اب ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ اس میں جاتے ہیں ان لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں اس بسوں میں عموماً مطلب روز جاتی ہیں بسوں تو وہ لوگ نمازوں کی وہ ترتیب نہیں رکھتے کیونکہ وہ شافعی مسلح کے لوگ ہیں یا جس اعتبار سے وہ کہتے ہیں بھئی آپ چونکہ دو تین باتیں وہ کہتے ہیں آپ زہر اثر ملا کے پڑھ لو بھائی اور مغربی عشاء پڑھ لو یعنی جب عشاء اشا وقت ہو گیا جب بھی تو مغرب و اشا ساتھ پڑھ لو دن کے وقت جہاں بھی رکے زہر اور اثر ظلم ساتھ پڑھ لو اب چونکہ ہم لوگ آنے سے ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے اچھا دوسری بات کیا کہ ابھی یہ ابھی سامنے آئی آج میں گیا تھا یہ تو معلومات کر رہا تھا تو معلوم کہ وہ کہتے ہیں بھائی سفر میں قضا کرنا کر لیں نبی علیہ السلام نے بھی سفر میں نماز قضا کی ہے تو لہذا یہ کہ آپ جو ہے قضا کر لیں اور وہاں جا کے پڑھ لیں تو اب بڑا مسئلہ ہے ہمارا پروگرام تھا چونکہ جانے کا عمل پہ جا رہے ہیں ان تو یہ تھا کہ بسے جاتے لیکن آپ کو کینسل کیا ہے تو اس بارے میں تھوڑا اشاعت فرما دیں کہ کیا اگر بائزی پہ جانا ہی پڑ جائے تو کیا ترتیب کی جائے اس میں چونکہ بسوں کو وہ روکتے نہیں ہیں وہ مطلب وہ کنٹینیو بس چلاتے ہیں یعنی وہ سفر میں رہتے ہیں ہر وقت سوائے جن کو میں ہے بدمہ روکنا ہے یا پٹرول ڈیزل وغیرہ لینا ہے تو اس کی کیا ترتیب ہونا چاہیے کس طرح سے کس کو فالو کریں اس کے بعد سے جزاک اللہ تعالیٰ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ دیکھیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آنا آپ کے نزدیک جمع بین الصلاین جائز نہیں ہیں ٹھیک ہے سوائے حج کے بالکل ایجاد نہیں ہے علاد رت نے اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق رسالہ جات رکھے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ یہ منسوخ ہے اور وہ صرف حج کے ساتھ خاص ہے ٹھیک ہے اب اس پوزیشن میں جبکہ آپ کو وہاں جانا پڑ رہا ہے اور مجھے یہ نہیں معلوم آپ کی کتنے گھنٹے کا جو ہے وہ سفر ہے اور اس میں کتنی نمازیں آتی ہیں کوشش یہ کریں کہ رات کا سفر ہو عیشا کی نماز پل کر آپ بیٹھ جائیں اور فجر تک وہاں پہنچ جائیں اگر 8-7 گھنٹے کا سفر ہے تو انشاءاللہ فجر وہاں ادا فرمائے کوشش کریں کہ رات ہی کی گاڑی آپ کو ملے 20 گھنٹے کا سفر ہے اللہ اکبر پر ماشاء اللہ تو اس میں میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آ, ڈیزل وغیرہ کی بھی آپ بتا رہے ہیں اسے رکنا ہوتا ہے اچھا پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کوئی نماز پزا نہیں کی بھائی اور بل پر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بل خزا فرمائے بھی تو آپ صاحب شریعت ہیں آپ کا کوئی عمل جو ہے وہ آپ کا یعنی اس طرح کا وہ ہم اس کو دلیل نہیں بنا سکتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی تیرہ کی تھیں گیارہ یا تیرہ ٹھیک ہے نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو کوئی نماز فضا نہیں کی ہے ہاں البتہ آ, ہماری تعلیم کے لیے ایک مرتبہ آپ کی بعض نمازیں سوتے ہوئے رہ گئی تھی فجر کی نماز غالباً رہ گئی تھی جس سے ہمیں قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہوا ٹھیک ہے باقی یہ بیس گھنٹے کا میں آپ کو عرض کرتا ہوں کوشش اس میں یہی کریں آپ کہ آپ کی گاڑی رک جائے اور آپ کو ساری نمازیں ان کے اوقات میں پڑھنے کا موقع مل جائے بل فرض بل فرض بل فرض کسی خاص نماز کے وقت میں وہ رو نہیں رہا اور آپ ہر طرح سے مجبور ہو گئے کہ اب آپ مطلب جتنا بھی بولیں وہ روک ہی نہیں رہا ہے آپ کی بات بالکل مان نہیں رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو جب کہ آپ بالکل مجبور ہیں اور آپ کی نہیں چل رہی تو آپ نے بس وہیں باوضو آپ رہنے کی کوشش کیجیے گا بس میں بھی اور وہیں بس میں بیٹھے بیٹھے آپ نماز ادا کریں جس طرح ممکن ہو اشارے سے اور بعد میں اس کو دوہرا لیں ٹھیک ہے اور یہ نماز آپ کی ادا نہیں ہوئی ہے آپ کو قزا ہی پڑنی ہے بعد میں لیکن چونکہ آپ اس صورتحال میں مجبور تھے تو یہ گویا اللہ تبارک کا وطالعہ کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے ایک انکساری اور عجز کا نذرانہ پیش خدمت ہوا ہے جس میں آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں وقت میں نماز پڑھوں لیکن یہ کہ میں بہرحال مجبور ہوں اور اس صورت میں میرے پاس اور کوئی اشارہ نہیں ہے ٹھیک ہے جمع میں نے سالاتین کی باہر اجازت نہیں دی جائے گی اس صورت میں بھی اور مجھے آ... اس لیے ہم اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں آپ بالکل اپنی گاڑی سے جائیں بالکل ٹھیک ہے وہ نہیں روکتے تو بالکل اپنی نوازوں کو آپ داو پر مت لگائیے گا آپ بالکل اپنی گاڑی میں جائیں اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ اور یہ ساحل بھر کر سفر ہوگا انشاءاللہ جزاک اللہ باقی اس کے باوجود میں اس کے اوپر مزید غور کروں گا کیونکہ ہر آدمی اپنی گاڑی پہ جا نہیں سکتا تو دوسروں کے کی لیے کیا پوزیشن ہو سکتی ہے کیا آسانی ہو سکتی ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے اگلے قائم السلام علیکم ورحمد. مفتی صاحب انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس سے کرنے سے جو ہے نا سنت ادا ہوگی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو نیم البدل ہے اس کا مسو کا ہیلو آواز ہے میری السلام علیکم و رحمت اللہ مدین آج, آج مفتی صاحب ہم آئیے جی اسلام علیکم و اللہ ٹھیک ہے نہیں بھائی سمجھ گیا میں لیکن اس کے باوجود انہیں نعم البدل کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے مسوق کا نعم البدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا جو چیز سرکار نے استعمال کی ہے وہ سب سے زیادہ نعم ہے نیم کہتے ہیں سب سے بہترین چیز کو تو سب سے بہترین چیز ہے ہی مسواک تو اس کا نعم البدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی اگلے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے تو جلدی سے بتا دیں اچھا عبرت میرا سوال ہے داڑھی یہاں پر اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہوتی تو وہ حنفی بھی ہوتے ہیں داڑھی کے بغیر کیا بندہ امامات کرا سکتا ہے پہلا سوال دوسرا سوال اگر ایک شخص ہے اس کی داڑھی بھی ہے مگر وہ کراط کی ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ مطلب ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا مطلب بالکل اس کی مطلب بالکل کراط بالکل ہی ٹھیک بالکل جانتا ہی نہیں تو کیا وہ امامات کرا سکتا ہے تو یہ دو سوال تھے اور اس کے بعد بعد میں سوال کروں گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت آپ روم میں موجود ہیں مدینہ میری آواز آ رہی ہے حضرت آپ روم میں موجود ہیں حضرت کی جو ہے لیپ ٹاپ کی بیٹری بہت ویک تھی اور کل کی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مطلب نک تو موجود ہے لیکن بیٹری ختم ہوئی ہو جو. حضرت آپ روم میں موجود ہیں تو ٹائپ فرما دیجیے تاکہ جو ہے نا ہمیں پتہ چل جائے جی ہو سکتا ہے حضرت ڈی سی ہو چکے ہیں تو میرا سوال بھی رہ گیا حضرت آپ روم میں موجود ہیں حضرت آپ روم میں موجود ہیں حضرت روم میں موجود نہیں ہے تو جو بھی عیسائی بھائی طالب وکیل بھائی آپ آنا چاہتے ہیں مائک پہ تو تشریف لائیں ان شاء اللہ تو پھر کنٹینیو کریں گے السلام علیکم و اللہ میری گھر آباز آ رہی سب کو تو پلیز ٹیکس منگا دیجیے میں بھی بہرحال سوال لے کر حاضر ہوا تھا لیکن مصیف صاحب چلے گئے تو اپنی حاضری لگوانے کے لیے